عوض باللہ السمیل علیم من الشيطان الرجیم من حمزی ہی ونفقی ہی ونفقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بےحد رحم برا نہایت مہربان ہے تاثین دل کا آیات کتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیات ہیں اللہ کا باقی اہم کا شاید کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اللہ مؤمنین کے نہ ہوں وہ مومن کے نہیں ہوتے وہ مومن ان اگر ہم چاہیں ننزل علیہم تو ہم نازل کریں ان پر منسمائی آسمان سے آیا کوئی نشانی فضلت عناق ہوں تو وہ ان کی گردن لہا اس کے لیے جھکنے والی وما من, من الرحمانی اور نہیں آتا ان کے پاس کوئی ذکر رحمان کی طرف سے محدث نیا اللہ مگر کان و دین ہوتے ہیں وہ اسے منہ مو موڑنے والے اعراض کرنے والے قد قد و بس تحقیق اڑایا کرتے تھے اولم یا کیا انہوں نے نہیں دیکھا زمین کی طرف کم عمدنافی ہاں کتنے ہی ہم نے اگائے ہیں اس میں من زوجن کریم ہر قسم کی عمدہ جوڑے یا اچھے جوڑے ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے وادہ رب کا موسا جب پکارا رب نے موسا کو انتم ظالمین کے جاز عالم قوم کے پاس قوم فرعن فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ ڈرتے نہیں قالا کہا ربی اے میرے رب انی اخافو میں ڈرتا ہوں ان یكذبون کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں و یضيق صدری اور میرا سینہ تنگ ہوتا ہے و لا ینطلق لسانی اور نہیں ہے روان میری زبان یا نہیں چلتی میری زبان فارسل الی هارون فتؤ بھیج هارون کی طرف یعنی پیغام بھیج هارون کی طرف و لهم علی دم و ان کا میرے میں ایک گناہ ہے فاخافون یقتلون پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھ کو قبل کر دیں گے کالا کہا کلگر نہیں فلح باپ تم دونوں جاؤ بھی آیاتی نہ ہماری آیات کے ساتھ انا محکم مستمعن بے ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں فتح فرعن آپ تم دونوں آؤ پھر کو فقول آپ استم دونوں کہو انا رسول و رب العالمین بے ہم رسول ہیں رب العالمین کے ان ارسلم بنی اسرائیل کے بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو کالا کہا علم و ربی کفینہ ولیدہ کیا ہم نے پرورش نہیں کی تیری یا تجھ کو پالا نہیں ہے اپنے اندر بلی تھا اس حال میں کہ تو بچہ تھا بچپنے میں والا بستفینہ من عموری کا سنین اور تو ٹہرا ہمارے اندر اپنی عمر کے سنین کئی سال کا فالتہ فالتہ کلتی اور تو نے کیا وہ کام جو نے کیا وہ انتمن القاف اور تو نہ میں سے تھا کالا کا فالتوا ایزن میں نے کیا اس وقت تو عطا کیا مجھے میرے رب نے حکم و جالانی اور مجھ کو بنایا رسولوں میں سے تو تل کا نعمت یہ نعمت ہے تبن ہا علیہ مجھ پر احسان جلاتا ہے آسمانوں فرعون فرعون اور آسمان زمین کا مابینہ جو ان کے درمیان ہے ان کو نیند اگر ہو تم یقین رکھنے والے کالا علی منہ نے کہا اپنے ارد گرد والوں کو آلات کیا تم سنتے نہیں ہو اللہ تستمیعون کیا تم غور سے نہیں سنتے قالا کہا ربکم تمہارا رب ورب آبائکم الاولین اور تمہارے پہلے آبائکا رب قالا کہا انہا رسولکم اللذیب بشک تمہارا وہ رسول ارسلہ علیکم جو تمہاری طرح بھیجا گیا ہے لمجنون البتاق پاگل ہے قالا کہا رب المشرق والمغربی مشرق اور مغرب کا رب ہے وما بین ہمار جو کے درمیان ہے ان کو تم تاقلون اگر تم عقل رکھتے ہو کالا کہا اللہ علی تخستہ الان غیر اگر تو نے بنایا الا کسی کو میرے علاوہ کا من المست تو میں تجھ کو بنا دوں گا من المستین قید کیے ہو میں سے کالا کہا اوالا اوچے تو کیا اور اگر میں لاؤں تیرے پاس بھی شعیع مبین باز چیز کالا کہا فاطم ہی تو لے آ ان کن تمن سادقین لے اگر ہے تو میں سے عصا اس نے پھینکا ہی اپنی لاتھی کو و ہیا پس اچانک وہ تھی نازا اور اس نے نکالا اپنا ہاتھایا تو اچانک وہ بے با سفید خالد ناظرین دیکھنے والوں کے لیے اس نے کہا ان سرداروں کو جو اس کی ارد گرد تھے ان ہادہ بے شک یہ جادوگر ہے حلیم بہت زیادہ جاننے والا ماہر خان یورید وہ ارادہ رکھتا ہے کم کہ وہ نکال دے تم کو من ارجی تمہاری زمین سے بسیر ہی اپنے جادو کے ذریعے ہمادون تو تم کیا مشورہ دیتے ہو کیا حکم دیتے ہو قال انہوں نے کہا ارجح و اقاح کو کو کو اور اس کے بھائی کو وبعت اور بھیج فی شہروں میں جمع کرنے والوں لائیں پاس ہر بہت زیادہ جاننے والا جادوگر فجمع پس جمع ہو گئے جادو لیمی جادوگر لیمی یوم معلوم طے شدہ دن کے وقت کے لیے وکیل اور کہاسی کہ لوگوں کے لیے حل کیا تم جمع ہونے والے ہو شاید کہ ہم نتبع جادوگروں کے پیروکار بنے ان قانو غالبین اگر وہی وہ ہیں غالب آنے والے فلما جب وہ آئے جادوگر قالو کیا واقعی ہمارے لیے کوئی اجر ہے سیدھا ہے ان کنحل و غالبین اگر ہوں ہم ہی غالب آنے والے قالا کہا نعم انا کم اور بے تم عزم اس وقت لمن المقربین البتا مقرب لوگوں میں سے ہوگے کالا موسا موسا نے ان کو کہا القو ڈالو ما تم ملکوم جو تم پھینکنے والے ہو فالقو ہم ہم تو القو اِالا تو پھینک انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹیاں وہ اور انہوں نے کہا بے عزت پھر آنا عزت کی فسم اناغ غالبوں بے شک ہم ہی غالب آنے والے تو القى موسی عصاه تو پھینکا موسی نے اپنا عصا اپنی لاٹھی فاذا حیۃ تو اچانک وہ تلکف نکل گئی مایع افیکوم جو وہ چھوٹ بنا رہے تھے القی تو القی السحرۃ پس گر گئے گرا دیے گئے جادوگر ساجدین سجدہ کرنے والے وہ قال انہوں نے کہا آمنا برب العالمین ہم ایمان لائے ہیں رب العالمین جہانوں کے رب پر ربی موسی و ہارون اور ہارون کے رب پر کہا آمنتم تم اس پر ایمان لے آئے ہوجازت دوں ان بے شک وہ لا کبیر تمہارا وہ بڑا ہے اللہ جس نے تم کو جادو سکھایا ہے پس ان قریب تم جان لو گے البتہ میں ضرور کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں کو اور جھلک مرت تمہارے پاؤں کو میں خلاف المخالف سمت سے والا افسر بننا تم اجمعين اور میں تم کو ضرور سنیچ رہوں گا سب کو قال انہوں نے کہا لا بعراق کوئی ضرر نہیں انا الی ربنا منقلبون مشکم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں انا نتمو ہم چاہتے ہیں یغفر لنا ہم تما کرتے ہیں کہ کے بخش دے ہمارے لیے ربنا ہمارا رب خطایانا ہماری غلطیوں کو ان كننا اول المؤمنین کہ ہم بن جائیں پہلے ایمان لانے والے و اوحینا الى موسی اور ہم نے وحی کی موسی کی طرف ان اسر بھی بی با دی کہ رات کے وقت لے کر نکل میرے بندوں کو انکم बेशक तुम متبوعون پیروی کیے گئے ہو تو ارسل فرعون پس بھیجے فرعون نے پھر فر بذا انی شہروں میں ہاشرین اکٹھے کرنے والے ان ہؤلاء बेशक یہ لا شرذمت قلیلون البتہ جماعت ہے چھوٹی سی تھوڑی سی و انہم ور बेशक बोला نا ہمیں ہمیں والے ہیں. وَإنَّا اور ہم ہم سب نے ان کو نکالا بن جناتوں باغات, باغات اور چشموں سے, سے، مقام ان کریم اور رندہ جگہ سے یا بعضت جگہ سے قدالی کا اسی طرح و عورت ناہا ہم نے وارث بنایا اس کا بنی اسرائیلہ بنی اسرائیل کو فاتباروہم فعت مشرقین تو انہوں نے پیشا کیا ان کا مشرقین سورج نکلتے ہی فلمہ یا روشنی کے وقت فلمہ پس جب تراء الجمعہ نے دیکھا دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو قال اصحاب موسیٰ تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انہا لا مدرکون بے شک ہم پائے گئے ہیں قالا کہا کل لا ہرگز نہیں انہا معی اور ربی بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے سیہدین وہ مجھے ضرور راستہ بتائے گا فاوحینا الہ موسیٰ سب نے وحی کی موسیٰ کی طرف اندلی بیعصاک الوحرہ کہ مار اپنی لاٹھی کو سمندر میں فن فالا کا پس وہ پھٹ گیا فکان بس ہو گیا ہر ٹکڑا قد تود العظیم ایک بڑے پہاڑ کی طرح بڑے تودے کی طرح وہ اجلنا تمم الاخرین اور ہم قریب لے آئے تم وہاں پر الاخر آخرین دوسروں کو وہ انجینا اور ہم نے نجات دی موسی کو ومن اور جو اس کے ساتھ تھے اجمعین سب کو ایمان لانے والے کا لہزیز الرحیم اور بے شک ترب ہی غالب ہے بہ بہت زیادہ اور رحم کرنے والا ہے بہت زیادہ بطل علیہم نبا ابراہیم اور پڑھ ان پر ابراہیم کی خبر اس قالعلی ابھی ہی وقع میں ہی جب اس نے کہا اپنے باپ اور اپنے قوم کو ما تعبدون تم کس کی عبادت کرتے ہو قال انہوں نے کہا نعبد اصناما ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی فنزلوا لها عاقفين تو ہم رہتے ہیں انی پر اعتکاف کرنے والے یا ان پر مجاور بن کے قال کہا هل يسمعونكم کیا وہ تمہیں سنتے ہیں اس تدعون جب تم پکارتے ہو او ينفعونكم یا تم کو نفع دیتے ہیں او يضرون یا نقصان دیتے ہیں قال انہوں نے کہا پر وجدنا ابانا كذلك يفعلون بلکہ ہم نے پایا ہے اپنے آباء کو اسی طرح وہ کرتے تھے قال کہا افر ای تم خبر دو ما تعبدون جن کے جن کو تم پوجتے ہو انتم تم باباؤکم با الاقدامون اور تمہارے پہلے باپ دادا فانهم عبدوا لی پس پیش وہ سارے وہ دشمن ہے میرے اللہ رب العالمین سوائے رب العالمین کے اللہدی خالہ خانی جس نے مجھ کو پیدا کیا ہے فا وََ یا پس وہ مجھ کو ہدایت دے گا ولد یتعیمونی یا ہدایت دیتا ہے ولدی ہوا یوتعیمونی اور وہ ذات جو مجھ کو کھلاتا ہے وہ اور مجھ کو پھلاتا ہے وہ ادا مریض تو اور جب میں بیمار ہوتا ہوں ہو یا تو وہی مجھے شفا دیتا ہے وہ الذی یمیتنی وہ جو مجھے موت دے گا اس پھر وہ مجھ کو زندہ کرے گا وہ الذی اطمئ اور وہ وہ ذات کے ایب میں تما کرتا ہوں ایغفر علی خطیئتی کہ وہ بخش دے میرے گناہوں کو یوم الدین فیصلے کے دن جزا کے دن رب بھی حبلی حکم اعلی ادا کر مجھ کو حکم والحقنی اور مجھ کو ملادے بھی صالحین نیکوں کے ساتھ وجعل لی لسانا صدق اور بنا دے میرے لیے سچائی کی زبان فی الخری پیچھے آنے والوں میں وج علی میں وراثت جنت النعیم اور بنا دے مجھ کو بم جنت النعیم نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے اور بخش دے میرے باپ کو کان من میں سے تھا لوگ اٹھائے جائیں گے یوم والا اس دن نہیں نفع دے گا کوئی مال اور نہ بیٹے اللہ کل بن سلیم اگر جو آیا اللہ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ رفتہ جنت اور قریب لائی جائے گی جنت کے لیے اور ظاہر کر دی, جائے گی دی جہنم کو کنتم کہا ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے من اللہ, اللہ کے وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یہ انتقام لیتے ہیں یا اپنا بچاؤ کرتے ہیں بس وہ اندھے منہ پھینک دیے جائیں گے اس میں ہم وہ بھی ولغاؤن اور گمراہ بھی اور جنوب و, و ابلیسا اجمعون اور ابلیس کا لشکر بھی اجمعون تمام تعلق نے کہا کہیں گے وہ بہم فی ہا یک اور اس میں جھگڑ رہے ہوں گے اللہ, ہی اللہ کی قسم ان غلال مبین ہم تھے میں عرب کے ساتھ فما لنا اور نہیں ہم کو برابر مجرمون تھے مگر مجرم نے اب کوئی ہمارے لیے شفات کرنے والا ولا صدیق ان حمیم اور نہ ہی کوئی دلی دوست پلو اللہ کر تو ہو ہمارے لیے لوٹنا فَلَقُونَ مِنَ تو نہیں ہے ان میں سے ربا کالرحیم اور بے شکتہ رب ہی سب غالب ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے جتلا رسولوں کو, اذ قال ہم جب کہا ان کو, ان کو ان کے بھائی نور نے ڈرو اور میری اطاط کرو فما من اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا ان اجریہ نہیں ہے میری میرا اجر اللہ رب, رب العالمین وغیرہ جہانوں کے رب کی اتبا لوگوں نے کالا کہا وما علمی, اور قالا کہا وما علمی مجھے کیا علم بیمہ جو وہ کیا کرتے تھے ان حساب ہم نہیں ہے ان کا حساب اللہ اللہ ربی مگر میرے رب پر رو تشعرون اگر تم سمجھو وما بھی بطارد دل اور نہیں ہوں دودھکارنے والا دور کرنے والا مبینوں کو ان انا نہیں ہوں میں اللہ مگر نظیر و مبین ڈرانے والا وعدے قال انہوں نے کہا علم تنتھی اگر تو باز نہ آیا کالا کہ دے میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کرنا کھلا وہ انج اور مجھ کو نجات دے بھائی اور لوگوں کو جو میرے ساتھ ہے من المین ممینوں میں سے انجینا ہو تو سب نے اس کو نجات دی وہ اس کے ساتھ تھے فل فل بھری کشتی میں سمع انہ بعد اس کے بعد الباقی کو اس بطا نشانی ہے ہے اور نئی میں سے اکثر ایمان لانے والے و رب رب وہی غالب ہے کرنے والا ہے بہت زیادہ نہیں انی تمہاری طرفا گیا رب المین نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر آیتن کہ تم بناتے ہو ہر قیلے پر نشانی عبس بے فائرہ. اور تم بناتے ہو مسانے بڑی بڑی عمارتیں لہتل تاکہ تم ہمیشہ رہو وحدہ بدش تم اور جب تم پکڑتے ہو بدش تم جب باری تو تم پکڑتے ہو بہت زیادہ ظلم کرنے والے بےرحم ہو کر سے ڈرو آتی اور میری اطاع کروی اور ڈرو اس داد سے تمہاری مدد کی بھی ماتا جانتے ہو امدا کم اس نے تمہاری مدد کی بھی عام ان چوپاؤں کے ساتھ ورین اور بیٹوں کے ساتھ اور جناتین اور باغات کے ساتھ وہ چشموں کے ساتھ اندابن عدیم بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کی آداب سے قال انہوں نے کہا صواؤن عالین برابر ہے ہم پر اولتا جو نے واضح کیا تواز کرے, نصیحت کرے ام لم تک یا نہ ہو تو نصحت کرنے والوں میں سے انہا اللہ خلوق نہیں ہے یہ مگر پہلے لوگوں کی عادت نحن اور نہیں ہے ہم آزادی ہلاک کیا ان پیدار کل آیا بے شک اس میں البتہ نشانی ہے ہما کا نہ اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے وہ ان رب کلا عزیز الرحیم اور بے شک رب وہی بہت زیادہ غالب اور بہت رحم کرنے سمود المرسنی جتلایا سمود نے رسولوں کو, جب ان کو ان کے بھائی صالح نے کہا اللہ تب تاخو کیا تم لڑتے نہیں انسول امین بے میں تمہارے لیے رسول ہوں امانت دار فتق الله وصلى الله تعالی سے ڈرو و اطیعون اور میری اطاعت کرو وما اسال حكم علی من اجر اور نہیں میں تم سے سوال کرتا اس پر کسی اجر کا ان اجریا الا علی رب العالمین نہیں ہے میرا اجر مگر جہانوں کے رب کے اوپر اتتراکو نفی ما ہنا کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے فی ما ہنا اس چیز میں جو یہاں پر ہے امنین امر کے ساتھ بے خوف تھی جنات و عیون باغوں اور چشموں میں و ذروع اور کھیتیوں میں و نخل اور خجوروں میں تلعوها حدیم جن کے خوشین و نادک ہیں و تنحیتون من الجبالی اور تم کریتے ہو پہاڑوں سے بیوتن گھر فارحین مہارد کے ساتھ اس حال میں کہ تم ماہر ہو فتق اللہ پس اللہ تعالی سے درو بون میری اطاد کرو وا تیر اور نہ تم اطاط کرو امر امر المصرفین زیادتی کرنے والوں کے حد سے بھرنے والوں کے حکم کی اللہ دینا وہ لوگ یقصون فل ارد جو فساد با کرتے ہیں زمین میں بلا اصل اور اصلاح نہیں کرتے پال انہوں نے کہا انا انت بر المصحرین بے شک تو, تو صرف جادو کی گیہوں میں سے ہے ماں انت اللہ بشر و تو پانی پینے کی ایک باری ہے تمہارے لیے شرب و اور نہ تم چھو اس کو بھی برائی سے وغرنا پکڑ لے گا تم کو اداب عظیم بڑے دن کا آداب فاقار کاٹ دی ٹانگے کاٹ دی ہو گئے نادمین پشیمان فاق ادا ہوں تو پکڑا ان کو آداب نے ان نفیز میں نشانی ہے اکثر اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے ربک اور رب کو کو تم ڈرتے نہیں رقب رسول امین بے میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں اٹاد کرواس ملین سوال کرتا تم سے اس پر کسی اجرت کا کسی اجر کا ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر اللہ علیہ رب العالمین مگر جہانوں کے رب کے دمے اطاطور من عالمین کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس جہان سارے جہانوں سے تم چھوڑ دیتے کال انلم تن اگر تو باز نہ آیا البتہ تو ہو جائے گا جین نکالے گیوں میں سے کالا کہا امی بے شکمہ لیا تمہارے عمل کو کے لیے میرا قالین سخت دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں یا سخت ناراض ہونے والا یا بغض رکھنے والوں میں سے ہوں ربی یا میرے رب نہ مجھ کو نجات دے وہ اہلی اور میرے اہل کو اماون اس چیز سے جو وہ کرتے ہیں فن بس ہم نے نجات دی اس کو اہل اللہ عجوزن سوائے ایک کے جو پیشے رہنے والوں میں سے تھی. فمّا پھر ہم نے ہلاک کیا دوسروں کو اور ہم نے برسائی ان پر بارش کا سا ماتر بس تھی ان لوگوں کی بارش جو ڈرائے گئے انفیدال آیا تن بے شک اس میں نشانی ہے اور ماکانہ اکثر اور نہیں Thank <laughs> you. थे उनमें से अक्सर इमान लाने वाले व انا ربك اور بیشک تر رب لہ والعزیز الرحیم وہی بہت زیادہ غالب نہایت رحم والا ہے قد تب اصحاب الائکہ المرسلین جھٹلایا ائکا والوں نے رسولوں کو اس قال لهم شعيب جب کہا ہو کہ لیے شعيب نے علات تقون علات تقون کیا تم درتے نہیں ہو انی رب رسول ان امین بیشک میں تمہاری لیے رسول ہوں امانت دار فتق الله واتعون پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وما اسلک من علی من اجر اور نہیں میں سوال کرتا تم سے اسی عجر کا ان عجریہ اللہ علیہ رب العالمین نہیں ہے میرا اجر مگر رب العالمین پر اوفل قیلہ پورا کرو مات کو ولا تکونو من المقصرین اور نہ تم ہو جو کم دینے والوں میں سے وزنو اور بدن کرو بالقصطات المستقیم سیدھے ترازو کے ساتھ ولا تبقسو اور نہ تم کم کرو انناسا لوگوں کو اشیاء ہم ان کی چیزیں ولا تعتو اور نہ تم پھرو فی زمین میں مقصدین فساد کرنے والے وَتَّقُ اللَّهَ وَاللَّا تَ بتدی اور پیدا کیا ہے تو اللہ بشران ہمارے جیسا ان نظم کا بے شک ہم سمجھتے جھوٹوں میں سے گرا دے ہم پر ٹکڑا آسمان سے آداب نے اندان یوم, والے دن کے عذاب نے کان عذاب یوم بے شک وہ بہت بڑے دن کا آداب تھا ان ندار کل آیت بے شک اس میں نشانی ہے اور ماں کانا اکثر اور نہیں تھے رحیم وہی بہت زیادہ غالب بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے بے شک یہ رب جہانوں کے رب کی طرف سے نادر کیا ہوا ہے ناز دیکھ کر اترا ہے اس کو امانت دار فرشتہ علا قلبی کا تیرے دل پر لتکونا کہ تو ہو جائے من المنزرین درانے والوں میں سے بلسان ان عربی مبین واضح عربی زبان میں وَإِنَّهُ وَرْبِشَكْ وہ لَفِي زُبُورِ الْاوَلِينَ پہلے لوگوں کی کتابوں میں ہے اَوَلَمْ يَقُنْ لَهُمْ کہ نہیں ہے ان کے لئے آیتاں کوئی نشان نہیں ان یعلمہو کے جان لے اس کو علماء بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی علماء ولو نزلناہو علا بعد الاعجبین اور اگر ہم اس کو نازل کرتے بعض غیر فسی عربیوں پر فقاراہو علیہم تو پڑتا اس کو ان پر ما کانو بھی مؤمنین وہ اس پر ایمان لانے والے نہ ہوتے قذالک اسی طرح سلکنا ہو ہم نے ڈال دیا اس کو فی قلوب المجرمین مجرموں کے دلوں میں لا یؤمنون به و لا یمانعون اس پر حتا یا رب العذاب العلیم حتا کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو فتاتیہم بفتتن فسوا اچانک ان کے پاس آ پڑے وہ حملہ ہے اور وہ سوچتے بنا ہوں شعور بنا رکھتے ہوں پس فسوق کہیں هل نحن منزارون کیا ہم مہلت گئے ہیں افاب بِعَذَابِنَا یستہ کیا پس وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں افار ایتا کیا خیال ہے تیرا امت تعناہم اگر ہم ان کو فائدہ دیں سین کئی سال ثم جاءہم پھر آئے ان کے پاس ماں قانوی ادون جس کا وہ وعدہ دیے گئے ہیں ماںن عنہم نہیں کفایت کرے گا ان کو ما قانو امت جو فائدہ دیئے گئے. من اور نہیں ہم نے ہلاک کیا کسی بستی کوئی طرز بھی شیاتی اور نہیں لے کر اترے اس کو شیتان پماغیلا اور نہیں ہے ان کے لیے لائق بماستی اون اور ہی وہ یہ کر سکتے ہیں اس کی استطاعت رکھتے ہیں ان نہ بے شک وہ لباض الگ کیے گئے ہیں معذول ہیں فلا فلاط نہ خراب نہ پکار اللہ کے ساتھ دوسرا علاقہ تک من نہ مل تو ہو جائے گا عذاب دیے گیوں میں سے وہ اندر عشیرت القرابین اور ڈرا اپنے قریبی رشتہ داروں کو وقت پھر جناح ہاکہ اور جھکا اپنا بازو من اس کے لیے کا جو بری ہوں مما اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو وہ توقل العزیز رحیم اور توکل کر سب بہت زیادہ غالب اور نہایت رحم کرنے والے پر اللہ دی کا وہ رات جو تجھ کو دیکھتا ہے این تقوب جب تو کھڑا ہوتا ہے وہ تقلوبہ کا اور تیرا فِرنا فساد الدين سیدہ کرنے والوں میں انه هو السمیع العلیم ہے کوئی خوب سننے والا بہت زیادہ جاننے والا ہے هل انبیئکم کیا میں تم کو خبر دوں من تنزلوا کس پر اترتے ہیں الشیاطین وشیطان تنزلوا اترتے ہیں الا افاق نسیم ہر زبردست جھوٹے اور بہت زیادہ گناہگار پر یل کون السمع وہ سنی ہوئی بات ڈالتے ہیں وہ اکثر ہم اور ان میں سے اکثر قاد بون جھوٹے ہیں وہ شعراء اور شاعر لوگ یہ تبھی پیچھے رکھتے ہیں ان کے گمراہ لوگ علم طرح کیا تو دیکھا نہیں اللہ ان کی کلی وادی یہی مون کہ وہ ہر وادی میں ہی سر مارتے ہیں گھوم جاتے ہیں وہ انہم اور بے وہ یقون کہتے ہیں مالا یہ قانون جو وہ کرتے نہیں اللہ دینا امن مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ امیر الصالحاتی اور نیکا اعمال کیے وداکار اللہ کا اور انہوں نے ذکر کیا اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ونتا اور انہوں نے انتقام لیا بمبادی معذوری ہو اس کے بعد پھر ان پر ظلم کیا گیا وہ سیا علم ملا دینہ غالم اور ان قریب لیں کے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ائی ابن قلبین طلبوں کہ وہ لوٹنے کی کون سی جگہ پر لوٹتے ہیں